الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اللهم الهبني رشدي وعيذني من شرح نفسي أعوذ بالله السميل عليم من الشيطان الرجيم رب شرح لي صدري ويسر لي عمري وحل وقدة من لساني قولي كل نفسي زائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم الكيامة فمن ذهرها عن النار ودخل الجنة فقد فازك وما الهياء الدنيا إلا مطاع الورود کل نفس امزاق الموت یہ آیا مبارکہ ماشاءاللہ سب کو یاد ہے ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے مرنا یہ وہ سبق ہے کہ جسے یہ سبق یاد ہے اسے کوئی اور سبق سنانے کی ضرورت نہیں مانتے سبھی ہیں مگر جو ماننے کا حق ہے وہ تو یہ ہے کہ اس ماننے کے اثرات آدمی کی زبان سے اور اس کے عمل سے ظاہر ہو جیسے کہ الحمدللہ للہ آدمی یہ مانتا ہے کہ وہ کوشش کرے گا تو اللہ رب العزت اس کے لیے رزق کے ذرائع پیدا کرے گا تو وہ لازمی طور پر کوئی نہ کوئی کسب اختیار کرتا ہے اس کے لیے کوئی تیاری کرتا ہے صبح جانا ہے تو اس کے ذہن میں ایک ارادہ ہے اٹھتا ہے جاتا ہے کام کرتا ہے دکان کو سجاتا ہے اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے کمزور ہو جائے تو اور پیسے پکڑ کر ڈالتا ہے بڑا کام ہو جائے تو پھر اسے اور زیادہ سنبھالتا ہے اگر موت کا یقین ہے تو اس کے اثرات کیوں نہیں بس یہی یقین تازہ کرنے کی ضرورت ہے اسلام اسی کا نام ہے کہ آدمی جو بھولا ہوا ہے اللہ رب العزت اپنے انبیاء رسل کو بھیج کر علیہ مسکلا مسخلا انہیں یاد دلاتا ہے کہ تم یوں ہی پیدا نہیں کر دیے گئے بیکار بے مقصد بلکہ تمہیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے غور اور تفکر اور تدبر سے کام لو جو تدبر اور تفکر نہیں کرتا وہ انسان نہیں ہے حیوان ہے کل نفس صنف الموت المفون عجور کم یومن کی ماں انسر کے لیے کہ اصلی بات یہ ہے سب باتوں کی بات یہ ہے خلاصہ یہ ہے کہ بھائی اتنا مات وقف نہ تمہیں اپنے عجر اپنے کاموں کی اجرت روز ایک قیامت ملے گی کوئی سمجھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں یا نہ سمجھے کوئی موت کو مان کر موت کے لیے تیاری کرے یا نہ کرے اللہ کے سامنے تو پیش سب نے ہو ہی جانا چاہیے اور اس وقت پیش ہونا ہے جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہ وقت ٹال نہیں سکتا کوئی ویزا نہیں لگوانا پڑے گا کوئی پاسپورٹ کی ضرورت نہیں کسی ایئرپورٹ پر نہیں جانا پڑے گا یک دم یہاں ہے اور اگلے لمحے میں آگے پہنچا ہوا ہے دوسری دنیا نظر آ گئی جو اس وقت نظر نہیں آ رہی وہ اکیلا مرا ہم سب بیٹھے ہوئے یا میری موت آئی آپ سب بیٹھے ہوئے میں نے فرشتے دیکھ لیے آپ نے نہیں دیکھے آپ کو کوئی امید نہیں کہ یہاں فرشتے کس طرح آئے اور اسے لے کر گئے میرا ریزلٹ آؤٹ ہو گیا میرا نتیجہ نکل گیا اگر تو ریشمی لباس لیے ہوئے اور پیار کے ساتھ روح نکالنے والے خوبصورت چہروں والے فرشتے آئے اور انہوں نے گوبند کی روح کو نکالا اور لپیٹا اور خوشبو پھیلی تو نبی اکرب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشبو موجودہ تک معلوم ہوئی اور آپ نے اسی طرح سے بدبو بھی محسوس کی اور ناک پر کپڑا رکھا جبکہ خبیز کی اور بےمان کی اور غافل کی بدنسی کی روی کی تو میرے بھائیوں بات وہ پورنہ اجور یومن قیامت قیامت کے دن تمہیں اپنے کیے کا پورا معلوم ہو جائے گا اس کی اجرت تمہیں دیکھنا ہوگی ابھی تو سنتے ہیں پھر آنکھوں سے دیکھیں گے اللہ ہوگا میں ہوگا آپ ہوں گے اللہ ہوگا اور کوئی ترجمان درمیان میں نہ ہوگا کوئی وکیل نہ ہوگا یہاں تو وکیل کر کے جھوٹے سے جھوٹا آدمی جو ہے پیسے لگا کر وہ باہر نکل آتا ہے وہاں جو اندر چلا گیا اسے باہر کون نکالے گا فرمایا ببل حیات دنیا اللہ متا الرود اور یہ دنیا کی جو زندگانی ہے یہ تو ایک دھوکے کا سامان ہے یہ ایک ایسا سامان ہے جو یہ دھوکہ دیتا ہے کہ وہ مر گیا تو انہیں نہیں مرنا لوگ اگر وہ چالیس سال کا تھا تو پچاس کے بھی ہوتی ہے اگر ساٹھ کا مر گیا ستر کے بھی تو زندہ ہے شیطان یہ تھمکی دیتا ہے تو کبھی نہیں مرے گا بیماری لوگوں کو آیا کرتی ہے بہت سے صحت مند بھی تو پھر رہے ہیں تیرے خاندان میں صحت مند لوگ زیادہ ایک بیمار ہو گیا تو کیا ہو گیا تو تو کبھی بھی مار نہیں ہوگا اس کے ایکسیڈنٹ ہوا لوگ دنیا سفر کرتی کبھی بھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا فلانا اسی سال سے گاڑی چلا رہا ہے تو اللہ کو متأ ہتر تم المکا تو اس سے بڑھ جائے گا اور تو اس سے بڑھ جائے گا بس یہی شیطان دھوکہ دیتا ہے اور اسی دھوکے میں متا اور یہ متع لٹ جاتی ہے اور موت آمنے سامنے ہوتی ہے پھر آدمی اس موت سے انکار کیسے کر سکتا ہے جو اللہ نے مقرر کی اللہ کی تقدیر کبھی بدل سکتی ہم بڑی جلدی میں تھے اور ہم جلدی پہنچنا چاہتے تھے وعدہ تھا اور مجبور بھی ہو گئے کہ یہ اس شاہ کا درد مغرب پہ رکھا گیا اس سے پہلے وہ کارا میں وقت دیا جا چکا تھا اور انہوں نے اشتہار چھاپ لیے تھے انہیں ہم کسی سورج چھوڑ نہیں سکتے تھے وہ بدترین وعدہ وہاں سے نکلے ایک سوال کا مختصر سے دو منٹ کا جواب دیا اور چلے یہاں پر آ کر وہ کام ہوا جو ساری زندگی سے ملکا कभी ہاں رہا ہوں کبھی نہیں ہوا भूल गए ہاں کو بھول گئے اور پاس پٹر پر جب پہنچے چوک کو دیکھا تو کہا یہ کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے دیکھا تھا کہ ہم نے آدھا گھنٹہ لے لوں اللہ کے لکھے کو بدل سکتا ہے کسی کی مجال ہے اور اس کو اگر آدمی اپنی غلطی کے لیے بہانا بنائے تو وہ غلطی ہماری ہے مگر تقدیر کا عقیدہ اتنا پیارا عقیدہ ہے کہ آدمی کو مزید بکت بھی جایا کرنے دیتا ورنہ اتنا دکھ ہوتا ہے دنیا دار کو جس کو اس عقیدے سے اللہ تبارک مطالعہ نے سہارا نہ دیا وہ کہتا اوہ وہ ہوتا یار تیکھ لیتا یار تو دیکھ لیتا یار سارے پاگل ہو یار نئے پاگل ہو وہ کتنی دیر اسی میں اپنا وہ بھی ضائع کر دیتا ہے اور اپنے مستقبل آنے والے وہ بھی ضائع کر دیتا ہے اور مومن یہ کہتا ہے کہ اللہ معاف کرنا آئندہ اس غلطی سے بھائی بچو یہ کبھی باتیں نہ کرو جب منزل قریب ہو منزل کو دھیان سے دیکھو وہ نصیحت پکڑتا ہے اور اس میں لوگوں سے بھی معافی مانگتا ہے اللہ سے بھی معافی مانگتا ہے اس کو فائدہ ہو جاتا ہے کیونکہ یہ لکھا ہوا تھا اس سے کوئی ٹال نہیں سکتا کسی کی مجا ماشاء اللہ جو اللہ نے کیا کان وہ ہو گیا وہ معلوم جو اس نے نہیں کیا لم یا فون کبھی نہیں ہو سکتا کوئی سارے مل کر بھی کرنا چاہے تو نہیں کر تو فرمایا کہ تمہیں قیامت کے دن یہ سب کیا گھرا بن جائے گا اور تم کچھ بھی کرو یہاں پر دنیا میں کیسے بھی تم مشہور ہو جاؤ کتنے بھی کامیاب سمجھے جاؤ اصل کامیابی تو وہ ہے جو اس دن کامیاب دن کامیاباری فقد فاض بس جو اس دن آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا کامیابی تو اس کی ہے ممن حیات النیا اللہ بتاول غروب اور یہ دنیا کی زندگانی یہ تو تھوڑا سا فائدہ ہے اور دھوکا ہے یہ تو مسل دیکھ دامن اس طرح مسئلہ جاتا ہے پوچھے گا اللہ کم لبس تم فل ارد اد ادر سی جی کالو لبس نہ یوم فص عجیب کالا بس تم الا فلی لگ ان لو أَنَّهُمْ <تَعْلَمُون> پوچھے گا کتنی دیر رہے دنیا کہے گا ایک دن یا اس سے کچھ کم اللہ تعالی گنتی کرنے والوں کو پوچھ اللہ کہے گا حقیقت تو یہی ہے کہ تم بہت کم رہے کاش کہ یہ بات تم اس وقت جان لیتے جب اس کو جاننے کا فائدہ دے تو میرے بھائی اور آپ زندگی اپنی پچھلی غور کریں کئی ہیں ماشاءاللہ میری عمر کے قریب ہیں کئی ماشاءاللہ اللہ جوان ہیں کئی بچے ہیں پچھلا گزرا ہوا وقت اس طرح چند منٹوں میں آپ کے سامنے فلم چل جائے گی دس منٹ میں ساری زندگی فارغ ہو جائے گی اور آپ کہیں گے بس یہ ہوا وہ ہوا وہ ہوا اور اہا, یہاں پر پہنچ بھی گیا آنے والا وقت بھی اسی طرح تیزی سے گزر رہا ہے میرے اور آپ کے اختیار سے باہر ہے ہم اس وقت کو روک نہیں سکتے اور یہ ہمیں موت کے قریب سے قریب ڈر کر رہا ہے آئیے آپ اپنے اللہ کے لیے سنجیدہ ہو لیں و جو سنجیدہ ہو گیا اپنے اللہ کے لیے اللہ اسے کبھی نہ بھٹکائے اللہ تعالیٰ اس شخص کو کبھی نہیں بھٹکاتا جو ارادہ کر لے کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے اور میں نے اس مقصد کو پورا کرنا جس کے لیے میں پیدا کیا گیا میں اس امتحان کے کمرے میں اپنا وقت ضائع نہ کروں کبھی دان میں کمرے میں کوئی بچہ جو ہے وہ وقت ضائع کرتا ہے آدمی پشاب روک کے بیٹھا رہتا ہے کہ یار میں اتنی دیر میں بھی ایک سوال کا جواب لکھ لوں گا میرے نمبر اچھی آ جائے گا بعد میں دیکھی جائے گی بھوک بڑی سخت ہے برداشت کر رہا ہے پیاس بہت ہے بہت خشک ہو رہے ہیں اور وہ پانی اس لیے نہیں مانگتا کہ پانی آئے گا پیوں گا اس میں بھی وقت بہت پانچ منٹ باقی رہ کیوں نہ پیپر کو اچھے طریقے سے ختم کیا جائے کیونکہ جب پیپر ایک دفعہ میں نے حوالے کر دیا پھر مجھے ایک لفظ بھی کوئی لکھنے نہیں دے گا کل انح کلی مت ان کا مرنے کے وقت کہے گا کہ اللہ مجھے لوٹا دے لا اللہ منصالحی ماں ترک تاکہ جو چھوڑ کے آیا اس میں نیک عمل کروں کل ہر جس میں انہ کلی مت انقا یہ تو کہنے والے کی ایک بات ہے جو ہوا میں تحلیل ہو گئی حسرت بھری بات ہے اور ان کے پیچھے اب تو آڑ ہے اٹھائے جانے کے دن تک یہ موبائل بند کر لیں اپنے اور اللہ پھر ہمیں ایک خبر دیتا ہے کہ اگر دنیا میں میرے ہو کر زندگی بسر کرنی ہے اگر موت کی تیاری کرنی ہے اور اس مقصد کو پورا کرنا ہے جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا وہ ہے اللہ کی عبادت اگر ہم اللہ کی عبادت کے مقصد کو پورا نہیں کرتے باقی سب کچھ کرتے دنیا میں بڑے کامیاب ہیں عام آدمی تھے بہت امیر آدمی بن گئے چھوٹے سے آدمی تھے سیاست میں اب تو لیڈر بن گئے معمولی آدمی تھے ملک کے صدر وزیر اعظم بن گئے بڑی دنیا کم بڑی ترقی کی اگر اللہ کی عبادت کی طرف دھیان نہیں کیا کچھ بھی نہیں کیا کیونکہ جس مقصد کے लिए کوئی چیز بنائی گئی ہو اگر وہ پورا نہ کرے تو وہ چیز ردی کی ٹوکری میں جاتی ہے اللہ فرماتا لتو بلابل نفی ام والے تم نے چلنا चलना میرے راستے میں پھر یہ سن لو کہ تمہیں آزمایا جائے گا مالوں میں بھی اور جان میں بھی یہ تو بہرحال گاٹا ہوگا مال بھی ہاتھ سے دینے پڑیں گے اور جائیں گے اللہ کے راستے میں اور جانے بھی جائیں گے اور اگر آپ بھی یہ سوچ لیں کہ جان کا جانا تو لکھا ہوا ہے ایک وقت میں تو پھر مومن کو یہ سہارا بہت بڑا سہارا کہ جان تو جانی تھی الحمد للہ اللہ کے راستے میں گئی مال بھی یہ میرا نہیں تھا کسی اور کا تھا چلو اللہ کے راستے کی وجہ سے مال مجھ سے چھل گیا مجھ سے بڑا خوش قسمت کون ہے کہ اللہ کی تقریر بھی پوری ہو گئی اور میرا بھی کھاتا بن گیا جو میں آگے جا کر گا کتنی بڑی خوش قسمتی ہے اور فرمایا اللہ تعالی والا تسما اون نبن اوت الکتابن قبل کم اور ضرور سننا پڑے گا نون سکیلا لام تقیب ہے ضرور سننا پڑے گا ہر دائی الاحق کو ہر عبادت پر کمر باندھنے والے کو کمر کسنے والے کو عبادت کے راستے پر چلنے والے کو اس راہ گزر پر گزرنے والے کو والا تسما ضرور سننا پڑے گا تمہیں کتاب جو اہل کتاب یہود و سارا تم سے پہلے ان سے سننا پڑے گا لازمی و مینا لمینا اور مشرقوں سے کیا سننا پڑے گا اذن کثیرہ ایزائیں دینے والی باتیں ایسے ایسے رقیق حملے ایسی ایسی بہتانات ایسی ایسی غلیظ باتیں کہ تم نے کبھی تصور بھی نہیں ادا کیا وہ بہتان تم پر لگیں گے اور تمہیں سننا پڑے گا کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے لیے اور بیا رسول کو یہ نہ سننا پڑا کہ یہ جادوگر ہے یہ مجنون ہے اس کو کوئی سکھاتا ہے اور یہ وہ پڑھ پڑھ کر وہ داستانیں ہمیں سنا دیا کرتا ہے اس کے اپنے پاس کچھ نہیں ہے کوئی سکھانے والا اسے سکھا کر چلا گیا سب کچھ ہوا انبیاء اور حسول کے ساتھ علیہ السلام السلام جب وہ دعوت دین لے کر اٹھے تو کہا یہ ایک انسان ہے تمہارے جیسا بس یہ چاہتا ہے تمہارا بن جائے نئی ایک نبوت کا معاذ اللہ استغفر اللہ نو باللہ اس نے طریقہ گہر لیا کہ نبی ہونے کے ذریعے بس پھر اس کی تابے ہوگی جب کسی نے اس کو نبی مان لیا پھر اس کی مخالفت کون کرے گا کیسا بہترین طریقہ اس نے بنایا لیڈر بننے کے لیے دیکھو لوگوں کو اپنے پیچھے لگا کر یہ چاہتا ہے تمہیں یہاں سے نکال دے اور اپنی حکومت کائم کر لے یہ پھر نے کہا تھا انحاظانی لتا ہران یہ دونوں بھائی موسا اور ہارون اصل میں جادوگر کوئی نبوت وغیرہ نہیں ہے یوری دان کیا چاہتے ہیں انحازانی لتا ہرانی یوری تمہیں تمہاری زمین سے نکال دیں وہ اضحبا بکری کا ملبسلا اور تمہارا نظام توڑ پھوڑ کر اپنا نظام قائم کرے اور چودھری الشاہ بن جائے یہ ہمیشہ سے خلیز حملے تمہیں سننے پڑیں گے یہ باتیں سننی پڑیں گی مشرقوں سے بھی اور اہل کتاب سے بھی اذن کثیرہ بڑی کثیر کہتے ہیں بہت زیادہ ہو. یار یہ کیا ہے موبائل شیطان یہ مسلمانوں کی جیب میں موسیقی شرم آنی چاہیے ان مسلمانوں کو بالکل لحاظ نہیں کروں گا جو مسجد میں موجود ہے اور مسجد کا تقدس پامال کر رہے ہیں یہ مسجد کے اندر فساد پیدا کرنا ہے کسی عیسائی کو یہودی کو ڈان باسکو کو بش کو یہ جرات نہیں ہے کہ موسیقی لے کر مسجد میں گھسے مسلمان اس کا ٹکا بوٹی کر دیں گے مگر جب مسلمان خود جاری رکھنے کے بعد نماز پڑھنے والا اور روزہ رکھنے والا حاجر زکاط والا موبائل لے کر بیت اللہ میں بھی گھس جائے تو پھر اس امت پر بتائیے عقیدے پر اور تہذیب پر اخلاق پر زیادہ بڑا حملہ ہوا ہے یا فرحدوں پر زیادہ بڑا حملہ یقیناً عقیدے پر اور اخلاق پر حملہ زیادہ بڑا ہے اور عقیدہ اور اخلاق وہ دو ستون ہیں جن پر عبادت کا محل کھڑا ہے اگر یہ دو برباد کر لیے کفار میں عقیدہ اور اخلاق ہمارے پلے میں کچھ نہ بچا مقابلے کے لیے تو ڈرنا چاہیے کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں تو فرمایا زن دسیرا بہت کثیر ایزائیں تمہیں سننی پڑیں گی اور اس کے بعد تمہیں کیا کرنا ہوگا وہ ان تصویروں و اگر تم صبر کا دامن تھامے رکھو صبر دو طرح سے ایک تو یہ ایزا جب تمہیں پہنچے تو صبر کا گھوٹ بھر جاؤ اور اس پر جزا فضا نہ کرو شکایت نہ کرو اللہ کی یہ تقدیر ہے کہ دنیا میں وہ بندوں کو آزمائے گا حاس رکھ این یقول آ من بس لوگوں نے سمجھا چھوڑ دیے جائیں گے اتنا کہنے پر کہ ہم ایمان لائے نہیں اللہ کبھی نہیں چھوڑے گا اللہ تعالی کی یہ نہ بدلنے والی سنت ہے کہ وہ امتحان لے کر چھوڑے گا اگر آج وہ طاقتور ہیں ان کے پاس اسباب ہیں وہ ہم پر جھوٹی باتیں بناتے ہیں میڈیا ان کے پاس ہے اور میڈیا ان کے تابے دار ہے اور لوگ میڈیا سے پاگل ہو کر باتیں سن کر ہم پر آب آگ ابل رہے ہیں اور گند انڈیڑ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تصویروں و اگر صبر کا دامن چھاوے رکھو اللہ کی شکایت نہ کرو کہ اللہ انہیں کیوں نہیں برباد کرتا اللہ کیوں نہیں کسی فرشتے کو بھیجتا کہ ان کی تکا بوٹی کر دے اللہ کیوں نہیں آسمان سے عذاب نازل کرتا یہ اللہ کی مرضی کب نازل کرے گا اس کی حکمت ہے تم کونوں دخل دینے والے ہم تو مزدور ہیں ہمیں تو کام کرنا مزدوری کیسے دے گا کب دے گا اس کی مرضی دے گا ضرور مایوسی وہاں نہیں یقین ہے پائی ان معلوسری یسرا انسرا ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہے پھر دوہرایا کہ ہر تکلیف کے ساتھ آسانی میرے بھائیوں فرمایا ان تصویروں تبدر کا دامن تھامے رکھو اور متقر ہو صبر کا دوسرا مفہوم کیا محمد کے راستے پر جمے رہو صلی اللہ علیہ وسلم و بم بھی دائیں بائیں نہیں ہونا کچھ بھی حالات ہو جائیں تمہیں توحید کو نہیں چھوڑنا ہے تمہیں سنت کو نہیں چھوڑنا ہے ہر قسم کے حالات میں مداوع یہی ہے دریافت یہی ہے اگر تمہیں نجات ملے گی تو واحد یہی راستہ ہے جو جنت کو جاتا ہے دنیا میں اور سارے راستے جہنم کو جانے والے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کھینچا سیدھا اور اس خط کے دائیں بائیں خطوط کھینچے اور کہا وہ انا ہاذا وہ انا ہاضا اور یہ ہے میرا سیدھا راستہ فتبیو اس کی پیروی کرو ولا تب تبیو اور دوسرے مختلف جو راستے ان کی پیروی نہ کرو یہ کیا کریں گے ہاضی سبیلی یہ میرا راستہ ہے نہیں نہیں ہاضا سراسی مستقیبہ یہ میرا سیدھا راستہ فص اس کی پیروی کرو بلا تب تبیو دوسرے راستوں کی پیروی پیروی نہ پیر تفرا کا بھی کم آن سبھی تمہیں اس راستے سے متفر کر دیں گے بھٹکا دیں گے فرمایا کہ یہ راستہ سیدھا ہے اور یہ منزل کو جاتا ہے یہ راستے جو دائیں بائیں ہیں یہ منزل کو نہیں جاتے ان پر شیاتی ن کھڑے بلارے الہیا الیا اور شیخ الوان نے بڑا خوبصورت نقطہ نکالا رہی محملہ رحمت انواسیہ وہ کہتے ہیں کہ یہ راستے اسی راستے سے نکل رہے ہیں. معلوم ہوا کہ جو ببرا اور بدتی لوگ ہیں وہ دین اسلام ہی کے حوالے سے بدتی راستے نکالتے ہیں اور وہ سند نہیں ہوتے وہ گمراہی ہوتے اسی راستے سے یہ راستے نکل رہے ہیں اور یہ راستے کیونکہ دائیں بائیں چھوٹے ہیں اور وہ راستہ کیونکہ سیدھا وہ لمبا ہے اور رکا کے سیدھا راستہ لمبا ہوتا ہے اس میں صبر کی ضرورت ہوتی ہے اور تقوی کی ضرورت ہوتی ہے صبر تبھی ہوتا ہے جب تکوا ہو اسی لیے इन ان تصویروں و <وَسَتَّحُو> تب تک ہوں اگر تم صبر کرو اور تقبے کی وجہ سے صبر کرو خیشیت الہی کی وجہ سے جو تمہارے سینے کے اندر اللہ کا خوف ہے وہ تمہیں صبر پر قائم رکھے ورنہ خوف نہ ہو اللہ کے ساتھ توکل نہ ہو اللہ کی طرف اینبت نہ ہو رجوع نہ ہو اللہ تعالیٰ سے خوشخبریوں کا یقین نہ ہو اللہ تبارک و تعلیٰ کو مانا نہ ہو اس کے تار اس سے قرآن و سنت میں ہے تو کبھی صبر ممکن ہی نہیں ہے لمبے راستے کو چھوڑ کر دا دائیں بائیں ہو جائے گا کیونکہ راستے اسی سے نکل رہے ہیں تو سب اسلام کا لیبل لیے ہوئے ہیں شخل بانی ایک نقطۂ یہ دیتے ہیں دوسرا نقطہ یہ ہے کہ وہ راستے چھوٹے اور یہ راستہ لمبا ہے اور ان کا ہمیشہ حق کے لیے لمبے راستے کو چنا جاتا ہے اور صبر روز کے سے کام لیا جاتا ہے اور اگر تم یہ کر لو ان کا میں نے آج تو یہ بڑے عظم والے کاموں میں سے ہے بڑے حوصلہ والے لوگوں کا کام ہے یہ عام لوگوں کا کام نہیں ہے وہ کرتے ہیں اللہ حزین عظیز جن کا بہت بڑا حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے پھر اس کے بعد اللہ کیا فرماتا ہے فرماتا ہے اللہ باض آخذ اللہ میساک اللہ دین اوت جب اللہ نے اہل کتاب سے میساک کہتے پختہ وعدے کو جو آدمی کو ہلا کر اچھی طرح سے اقرار کرا کر لیا جائے جب اللہ نے پختہ عہد پکڑا پہلے کتاب سے کیا عہد تھا لت بئی ناس والا تک تمہ تم میری اس کتاب کو میرے اس پیغام کو کھول کر بیان کرو گے لوگوں کے لیے اور چھپاؤ گے نہیں فنا باز انہوں نے اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا اس کو اس کو بھول گئے نسو حض راز کی روب ہی ایک حصہ بھول گئے اللہ کے دین میں سے جو انہیں مشکل نظر آیا جیسے لوگ آج ایک حصہ بھول گئے کا وہ حصہ بیان نہیں کرتے جو واقعہ کے اندر لوگوں کی رہنمائی کرتے ہوئے اس ٹکر کے اندر لوگوں کو کھڑا کرے جو ٹکر اس وقت ہلال اور شلیب کی ہو چکی واقعہ سے ہٹ کر بیان کرتے ہیں. اگر آپ نرزہوں کے اندر چلے جائیں اور مجھے درس دینے کا موقع بن جائے میں ختم نبوت کے علاوہ سارا اسلام بھی بیان کر دوں تو یہ کتمان حق ہے یہ حق کچھ چھپانا ہے یہ اللہ کی کتاب کو لتوبید النحاس بالکل اس کی شرط کو پورا کرنا نہیں یہ بلکہ کتاب اللہ کو اور سنت کو پیس پیچھے پیچھے پھینکنا اور اسی طرح سے اگر مجھے بلا لیا جائے ان لوگوں کے اندر جو بدترین تصوف میں مبتلا ہے ان بھی کی وجہ سے اور میں وہاں پر تصوف پر رد نہ کروں اور باقی سارا اسلام سنا دوں تو یہ کیا ہوگا کسمان حق ہوگا اور اسی طرح مجھے ان کے پاس بلا لیا جائے جن کے پاس خالص عقیدہ ہے قرآن و سنت کا جو سلطی ہونے کے دعوےدار ہے ماشاء اللہ جو کہتے ہیں کہ ہم صابر رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بات بھی اگر قرآن و سنت کے ساتھ ٹکراتی ہے تو احترام کے ساتھ اسے چھوڑ دیں گے اس لیے کہ ان سے غلطی لاحق ہو سکتی وہ انسان ہے نسیان بھی ہو سکتا ہے خطا بھی ہو سکتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہ نسیان ہے نہ خطا ہے اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول ہے اور رسول نمونہ ہوتا ہے اور نمونے میں نقص ہوگا تو نمونے کو دیکھ کر جتنے پیچھے بنائے جائیں گے سب میں وہی نقص ہوگا جب ایک چیز نمونہ ہی خراب ہے اسی میں ایک نقش تو سب میں نقش پڑ جائے گا اس لیے نمونہ ہونے کے اعتبار سے اللہ نے انہیں عصمت دیا معصوم کیا انہوں نے جو نمونہ ہمارے اندر چھوڑا ہے وہ نمونہ ہر عید سے ہر کمزوری سے ہر غفلت سے ہر نسیان سے ہر الخطہ سے پاک محمد مایار صلی اللہ علیہ وآلہ. جب آپ ان لوگوں میں جائیں اور دیکھیں کہ وہ لوگ مارکا سے بالکل بے خبر ہیں وہ بارکا کے اندر اپنا کردار ادا نہیں کر رہے بلکہ ان کی حالت تو اتنی گر گئی ہے کہ وہ قبروں سے جلوس میں شامل ہوتے ہیں وہ جلوس جو چیف جسٹس کی بحالی کے لیے نکل رہا ہے وہ جلوس جو میسا کے جمہوریت کے لیے نکل رہا ہے اور علی ہجویری کی قبر سے سب سے زیادہ کودی جانے والی قبر ہے ان کی تو مت ماری گئی ہے وہ تو توحیدی ہونے کے بعد توحید کا ادراک اور احساس کھو چکے ہیں انہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ ان کے عشق نکلنے سے وہ سب کو مسلمانوں کے رنگنما مان رہے ہیں اپنے اپنے عمل کی وجہ اور وہ فرق جو ان پر واضح کرنا تھا وہ نہیں کر رہے اور بڑے مجرم ہو رہے نہ تو بل جنون نہ ہوں لیکن انہوں نے نہیں کیا یہ لوگوں سے ہمدردی تو نہیں اپنی طرف سے ہمدردی کر رہے ہیں کہ کام بن جائے گا اسلامی نظام آ جائے گا انہی بہانوں سے ہیرا پھیری سے پھر لوگ سارے مسلمان ہو جائے گا ان کو ٹی وی ریڈیو اخبار سب توہید و سنت کی بات کرے گا آج تو تم نے انہیں برباد کر دی آج کا جواب اللہ کو کیا دے دو گے اللہ کے سامنے تو پیش ہونا ہے کلس دا مئو انفور یومن قیام فمن رخ کیا من حیات النیا متا آج جب تم نے یہ دھوکہ دیا لوگوں کو اس کا اللہ کے پاس جواب کیا ہے کیا مثاق جمہوریت کا تعلق کوئی ہے اسلام سے کیا ان پارٹیوں سے مساق ہو سکتا ہے جن پارٹیوں کے نظام سیکولر ہیں جو اسلام کے کبھی دعوے دار نہیں رہے جنہوں نے اسلام کی سزاؤں کو وہ سیانہ سزائیں کہا مساک تو انہیں کے ساتھ ہوا ہے نا مسلم لیگ کا جنہوں نے اسلام کی سزاؤں کو وہ سیانہ سزائیں کہا اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں مسلم لیگ کے لیے تہارت کا تو سرٹیفکیٹ دے رہا ہوں وہ جیسی بھی ہے وہ اس کے بعد ہے وہ بھی یہی کچھ ہے مگر یہ کھل کر ہیں سب سے بڑھ کر سیکولر جماعت پاکستان میں یہی جو کھل کر کہتی ہے وحشیانہ سزائیں واحانہ سزائیں کہنے کے ساتھ ساتھ ہمارا دین تو اسلام ہے ہماری معیشت سوشلزم اسلام کو نہیں کہا ہماری سیاست جمہوریت اسلام کو نہیں کہا طاقت کا سرچسما عوام اللہ کو نہیں کہا اس جماعت کے ساتھ میساخ کو نبھانے کے لیے نکلے اور قبر سے جلوس نکال رہے ہیں اور کنکی کی عادت میں ہو جو قبروں پر چادریں چڑھاتے شرکیاں اشار والی چادر چڑھاتے مکہ میں آٹھ سال رہ کر اتمام حجت کی اگر کوئی قسم تھی تو وہ بھی پوری ہو گئی بچہ بچہ وہاں توحید بیان کرتا ہے اردو میں انگریزی میں پشتوں میں فارسی میں عربی میں ہر زبان میں وہاں پر چھوٹے بڑے رسالے ملتے ہیں توحید پر اور وہاں کے مفتی تو اتنے بے ہیں بات کرنے میں ہاں حکومتی سطح پر تو بری حالت ہے مگر علما تو اپنا حق ادا کر رہے ہیں اب اس मैंने میں نے ابن باز رہی ماحول کا یا کل فتویٰ پڑا تھا کل پڑا تھا پچھلے اتوار کو پڑھا تھا مجھے یاد دیا باہر آیا فتوا تھا اتنے باز کو ان سے سوال پوچھا گیا اچھا کیا کہ ابن باز وہ پارٹیاں جو کہ سیکولر ہیں اور اسلام کے بجائے سیکولر نظام رکھتے ہیں جیسے کہ انہوں نے کہا معیشت ہماری جو ہے سوشلزم ہے اور ہماری سیاست جمہوریت تو معیشت ان کی سوشلزم ہوئی اسلام نہ ہوا وہ کہتے ہیں جو اسلام کے بجائے کوئی اور نظام جو مخلوق کا بنایا ہوا ہے اس کا منشور رکھتے ہیں نافذ کرنے کے لیے اٹھے ان پارٹیوں کے ساتھ جو خطیب اور امام ہیں کیا ان کے پیچھے نماز ادا کی جائے اور وہ پارٹیاں جو ان کے ساتھ الحاق کرتی ہیں اور ان کو غلط نہیں کہتے اور ان کے ساتھ مل کر اس کام میں شریک ہوتی ہے ان کے اماموں اور خطیبوں کے پیچھے نماز پڑی جائے شیخ ابن ان جواب دیتے ہیں کہ یہ اکثر الناسند یہود نا سے بڑھ کر کافر ہے اس واسطے کے اسلام میں داخل ہونے کے بعد انہوں نے غیر اسلام کو اس قسم کے الفاظ ہیں پورے الفاظ مجھے ضبط نہیں مخوب ادا کر رہا ہوں فتویٰ میرے پاس ہے دکھانے کا ذمہ دار ہے باقاعدہ سال فوزان ہے حفیظ اب اللہ بھی اس پر تصدیق اس اعتبار سے موجود ہے کہ اس کتاب پر صال الفوزان کی بلکہ برراک کی تصدیق ہے علامہ براک کی تصدیق ہے اور الفوزان کی تصدیق ہے کیونکہ دوسری کتاب بھی مجھے مل ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کفر پر ہیں اور ان کے ساتھ جو امام اور فتیح ہیں انہیں مسلمانوں کی مسجدوں میں نماز پڑھانے اور خطبہ دینے کا کوئی حق نہیں اس قدر سخت خطر جس بستی میں ہو وہاں سے ہو کر آٹھ سال کے بعد یہ آ کر قبر پر چادر چڑھاتے ہیں شرکیہ چار والی ان کی قیادت میں جلوس نکالا جاتا ہے اور مثا کے جمہوریت کے لیے اور چیف جسٹس کی بحالی کے لیے اس چیف جسٹس کے پاس تو اللہ کا قانون ہے ہی نہیں اس میں انصاف کیا کرنا ہے انصاف تو وہ کرے گا جو وہی کے تحت قانون چلائے جس کا قانون ہی وہی کا نہیں ہے اس نے خود بنایا مخلوق نے بیٹھ کر وہ کیا انصاف دے گا وہ تو ہے بے ہی بے انصافی کا پلندہ وہ قانون تو ہے ہی سراسر پلیڈ قانون لائی قانون ہے لالت زدہ ہے اس میں کیا انصاف ملے گا تو جب والوں تو یوں مت ماری گئی ہو تو پھر انسان ان میں آ کر یہ بات نہ کرے باقی ساری باتیں سنا دے تو کس مانے حق کر رہا ہے لتو بھائی یہ ہے اللہ کی عبادت کا سب سے مشکل نقطہ دعوت بے لاک دعوت ولا وہ کبھی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے وہ حق کہا کرتے ہیں کون اہل ایمان ہمیشہ کہتے ملامت کرنے والے کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں کرتے وہی علماء ہیں جو تاریخ سازی کرتے اس وقت یہ علماء دنیا سے مفقود ہو جائیں یا ان کا کام کمزور ہو جائے پھر ہماری وہ حالت ہوتی جو اس وقت ہے آج ہم کیوں محکوم ہیں آج شریعت کا نظام کیوں ثابت کر دیا گیا آج ہماری کچہریوں میں غیر اللہ کا قانون چلتا ہے اور جس بیچارے کو کچھ دس بیس پچاس کیس بھگت میں پڑ گئے ہیں انگلیوں پر ہے اس کے غیر اللہ کا قانون اسے یاد ہے بیچارے کو سکے بڑی بڑی اور اگر وہ شیطان ذہن کا ہے تو اتنا بڑا بدماش بنا ہے کہ اس کا مقابلہ مشکل ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ ایک وکیل کامیاب ہونا چاہیے اور سکے ویسے ہی اسے معلوم ہے جیسے پرانے مریض کو دوائیاں ساری معلوم ہوتی ہیں ڈاکٹر ابھی بولتا نہیں وہ پہلے بول دیتا ہے ایکچولی فلاں دوائی میں نے کھائی وہ کہا کچھ تو کھا کے آگے میں تیرا کیا کروں وہی وہ بات ہے کہ وہ بدماش سارا کچھ کھایا ہوا ہوتا ہے وہ ایسے چکر چلاتا ہے کہ وہ بدماشی کرتا ہے کہ اس کو کوئی پکڑ ہی نہیں سکتا پیچھے میں نے سنا یہ جو ہے کیا پیپلز پارٹی کا بڑا وکیل کیا نام ہے اعتزاز اصل جس کو کہتے ہیں کہ دنیا کا چوتھا ذہین آدمی یہ چوتھے ذہین آدمی کو پکڑا ہوا ہے اس نے ڈاکٹر شاہد مسعد نے صحافی جی اور سوال جواب کر رہے ہیں کلپ موجود ہے یو میں سے حاصل کرنے آپ وہ کہتا ہے کہ سزا حسن صاحب آپ کے پاکستان کے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ صدر کوئی بھی جرم کرے اسے کسی بھی پاکستان کی ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا اسمبلی بیٹھ کر جب تک فیصلہ نہ کرے اور اجازت نہ دے تو وہ کہتا ہے صدر گولیاں چلاتا جائے بندے پھڑکاتا جائے تو کیا کریں ہم اس کو سزا نہیں ہو سکتی کہا سزا کیوں نہیں ہو سکتی سزا تو ہوگی اس نے کہا سزا کیسے ہوگی کورٹ دیکھنا کہ نہیں کوٹ تو اس کا سن نہیں سکتی فضر کیسی ہوگی کہتا پہلے اسمبلی بیٹھے گی تو فیصلہ کرے گی اور اس کے بعد اجازت دے گی تب اس نے کہا اتنی دیر پھڑکاتا جائے تو اعتزاز حسن کے پاس کوئی جواب نہیں یہ دنیا کا چوتھا ذہین آدمی ایک ہی جواب دیتا ہے کہتا انگلینڈ میں بھی یہ قانون ہے یہ ہے ان کا قبلا اقابلہ نہ محمد کی مثال صلی اللہ علیہ ول وسلم نہ رب جلال والاکرام کی کوئی آیت نہ نبی کی حدیث یہ ان کا ہے منشور اور جب توحید والے اور توحید کے دعوے دار بھی ان جماعتوں میں جلوسوں میں شریک ہوں تو ان کے پاس آ کر میں دوسری بات کیسے کروں مجھے دیکھ دیتا ہے کہ گھر کو آگ لگی ہو اور میں کہوں یہ پردے کے ڈیزائن اچھے ہونے چاہیے ان میں سے دوبارہ سے نظر آتا ہے پردہ خراب ہوتا ہے موری پہلے آب تو مجھے آ جائے پھر پردے کو دیکھنا اللہ کے بدو یہ کتمان حق ہوگا نہ تو وہی جنون نہ ہوا نے یہ پکا عہد لیا یہود ن سارا کے علماء سے بھی اور اس امت کے بھی علماء سے اور علماء کی سن کر علم کے حاملین سے میرے جیسوں سے طالب علموں سے آپ بھی اس علم کے حامل ہو گے آپ بھی آگے سنائے بل آنی ولو آیا مجھ سے پہنچا دو خا وہ ایک آیت کیوں نہ ہو مگر وہ آیت اس طرح پہنچاؤ بغیر سمجھے بس دو لفظ جاننی اور خطیب بن گئے اور مدرس بن گئے بھاشا یہ حرام ہے اس آیت کو سمجھو جس طرح کہ اللہ کے نبی علیہ صلاف اسلام نے صحابہ کو سمجھایا اور جس طرح اس سمجھ کو صحابہ نے تعمیر اور تبا تعمین تک منتقل کیا اور جس طرح سے وہ سمجھ آج تک ہم تک پہنچی اس پوری سمجھ کے ساتھ اس کے سیاق و سباق کے ساتھ اس آیت کو کہاں اس گلدستے میں یہ پھول کہاں پر ہے معلوم ہوگا قرآن میں کہاں ہے اور کس تناظر میں ہے احادیث میں اس کی تشریف کیا ہے تو ایک آیس بھی معلوم ہے تو پہنچاتے چلے جاؤ فرض ہے پہنچانا جس کو پتا ہے کہ وزو ٹوٹ جاتا ہے سب کو پتا ہے ہوا نکلنے سے اگر نیا نیا کوئی انگریز مسلمان ہو گیا اللہ نے اوباما کو اسلام میں داخل کیا ہے وہ ہوا نکالتا ہے آواز آتی ہے ہمیں اور وزو کرتا چلا جاتا ہے تو اسے بتانا ایک عام آدمی پر بھی فرض ہے اور حق ہے یہ اسے معلوم ہے اچھی طرح وہ کہتا ہے کہ بھائی مسلمان ہو گئے یہ وزو ٹوٹ گیا دوبارہ کرو یہ بالکل ایسی چیز ہے جس میں شک کرنے کی کوئی بات نہیں اس کی تفسیر ہمیں معلوم ہے اس کا حکم ہمیں معلوم اس طرح جب کوئی اسلام میں آ کر شرف کرتا ہے اور بابا کو پکارتا ہے کہ بابا بابا جو ہے اس کی اللہ موڑتا نہیں میری سنتا نہیں بابا مجھے بیٹا چاہیے تو اس کو آپ کہہ سکتے کہ میرے بھائی آپ نے شرک اکبر کا ارتقاب کیا اگر آپ توبہ کے بغیر مرے آپ کبھی نہ بخشے جلیں گے اگر وہ بابا سے شفا مانگتا ہے زندگی میں اضافہ مانگتا ہے بابا سے کاروبار میں ترقی مانگتا ہے بابا سے دشمن پر فتح مانگتا ہے مرے ہوئے بابا سے اس کی قبر پر تو یقین ان کے اکبر ہے یہ ایسے معلوم ہو چکا کہ اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں علماء سے آپ نے سنا اور دن رات سنتے آپ کہہ سکتے ہیں آپ کو حق ہے عالم نہ ہونے کے باوجود آپ کو حق ہے کہ یہ آیت پہنچائیں اس بھائی تک پیارے انداز سے محبت سے اور محبت سے نہیں سنتا غصے سے جو بھی آپ سنانے کا اچھا طریقہ سمجھتے یہ آپ کا کام اسی طرح سے آپ کا ایک بھائی وکیل بن گیا اور وکیل بن کر دن اور رات اس قانون کے صدقے واری جاتے ہوئے وہ جج سے بھی مانگتا ہے اپنے کلائنٹ کے لیے کیونکہ جج کبھی نہیں دیتا ہاتھ نہیں دیتا جب تک یہ بیچارا مائی لارڈ نہ کہے میری آخر جب تک یہ اسے تاثر نہ دے کہ قانون کے ساتھ حق مانگتا ہوں اگر قانون میرے حق میں نہیں ہے تو اس کو الٹا لٹکا دے میرے کلائنٹ کو میرے مدعی کو الٹا لٹکا دے میں اس کی طرف سے پیش ہوا ہوں میرے یہ قوانین جو ہیں تیرے قانون یہ میرے حق میں ہے اگر یہ میرے حق میں ہے تو اسے چھوڑ دے اگر میرے حق میں نہیں ہے تو تجھے پورا حق حاصلے کے قانون کے مطابق جو مرضی کا تو یہ سارا دن اس قانون پر ایمان لانے کا اقرار کرتا ہے بےچارہ یہ جج بد نصیب یہ اللہ کو جج نہیں مانتا اور اللہ کے قانون کو اس نے اتار کر جھی لیا اس حاکم کا سب سے پہلا اور بڑا جرم یہ ہے کہ اس نے اللہ کی چھتری ہمارے سروں سے اتار دی پہلے کبھی اسلام کا قانون چلتا تھا بچے بچے کو جس کو بھی قانون سے واسطہ پڑا اللہ نہ کرے ہمارے محلے میں کسی نے بدکاری کی اور اس پر چار گواہ ہو گئے اب ہم جب کولس میں گئے وہ گیا تو سب کو یہ ساری سکے یاد ہو گئی آیتیں یاد ہو گئی کیونکہ بہت بڑا واقعہ ہوا رجم کیا ہم نے پتھر مار مار کر ہلاک کیا ہمیں ساری آیتیں اور ساری احتیاطیں یاد ہو گئی دوائی کس طرح دی جاتی ہے کاضی دوائی کس طرح پرکھتا ہے اور غلط گواہ ہو جائے تو اسی کوڑے پڑیں گے اس طرح کو طالب کا مسئلہ اتاب کا مسئلہ آیا کوئی انکم کیا وہ زکات کا مسئلہ آیا سب یاد ہو گئے آج انکم ٹیکس میرے منہ سے نکل رہا تھا اس لیے کہ مجھے انکم ٹیکس کا مسئلہ یاد ہے مجھے دینا پڑتا ہے میں نہ دوں تو لٹا کر لیں گے مجھ سے اس لیے وہ یاد ہو گیا زکوات کے مسائل مجھے یاد نہیں اس لیے کہ وہ اسی کو یاد ہو گئے جس کے ہاں ان مسائل کو ہر روز دہرایا جاتا رہے گا اللہ کا دین ان ظالموں نے بھلا دیا اللہ کی چھتری کو اور اللہ کی چھت کو ہمارے سر سے اتار دیا ورنہ جب یہ دین کا قانون چل رہا ہو تو امیر المومنین بھی عبادت کر رہا ہے قانون چلوا کر قاضی بھی عبادت کر رہا ہے قانون بتا کر گواہ بھی عبادت کر رہے ہیں گواہی دے کر جس کو سزا مل رہی ہے وہ سزا کو ٹھنڈے دل سے قبول کرتا ہے میرے مالک کی سزا میرے لیے تجویز ہو گئی دلال کے ساتھ اے مالک میں تیرے دین پر راضی ہوں ربی تو بل رب و بالاسلام دین و بمحمد النبی وہ پتھر کھا رہا ہے چیخیں نکل رہی ہیں آہیں نکل رہی ہیں سسکیاں نکل رہی ہیں مالک کی شکایت مرنے تک منہ پر نہیں آئے یہ جنتی ہے انشاءاللہ یہ ان شاء اللہ جدید یہ عبادت کر گیا اس سے بڑی بھی کوئی عبادت ہوگی وہ ساری عبادتیں اس بےمان حاکم نے ساکت کی کیا یہ اللہ کا مقابلہ نہیں کر رہا اب بھی یہ اللہ کا مقابلہ نہیں کر رہا صرف ساکت نہیں کی اس کی جگہ یہ اپنا گھر کے دین لایا اور اس کے تقدس کے ہر روز پامال ہونے کی سے فکر پڑی جا ہم آئین کا تقدس بحال کر دیں گے لانت تمہارے آئین پر جو قرآن و سنت سے نہیں پھوٹ رہا بلکہ جو پھوٹتا ہے تمہاری اسمبلی کی اکثریت سے یہ توحید بتائیں گے لوگوں کو اس توحید کا پتہ نہیں لوگ وکیل بن رہے ہیں مجسٹریٹ بن رہے ہیں لوگ جج بن رہے ہیں لوگ سپاہی بن رہے ہیں فوجی بن رہے ہیں جو کہ مسلمانوں کو مارتے جبکہ ہمارے علماء ربانی جین کا پتوا ہے جس وقت میرے پاس موجود نہیں ہے پہلے میں یہاں دیکھ گاؤں کسی جی کے پاس ہوگا امی اللہ پشادری کا غلام اللہ رحمتی جو شیخ مدی کے برابر عالم ہے امیر اللہ پشاوری بہت بڑے مفتی ہے عبدالسلام رستمی جن کے دو ہزار بڑے علامات شاگرد ہیں تفسیر میں اللہ کی ایک نشانی ہے اور عبدالعزیز نرستانی یہ بھی بہت بڑے عالم ہیں ان کا فتویٰ ہے کہ جو کوئی بھی امریکہ کے مقابلے میں مسلمانوں کا ساتھ دینے کی بجائے مسلمانوں کے خلاف امریکہ کا ساتھ دے گا افغانستان پر جب حملہ ہوا انہوں نے فتوا دیا افغانستان پر حملہ ابھی تک جاری ہے ساتھ دے گا اگر وہ مر گیا تو مرتب ہے اور اس کی گولی سے اور اس کی لاچھی سے کوئی مر گیا تو وہ شہید ہے پورے دلائل کے ساتھ دو برکے کا فتویٰ ہے کیا یہ فتویٰ کافی نہیں ہے کہ ثابت کر دے کہ یہود و نصارہ سے اس فوج کی دوستی وہی طبلی ہے وہی طبلی ہے جسے اسلام کفر قرار دیتا ہے اب اس میں ہمارا کیا کسور ہے ہم تو طالب علم ہے ہمارے علماء نے یہ فتح دیے اور دلائل کے ساتھ دیے اور شکل البانی کا فتو رحمہ اللہ موجود ہے کہ الاسلام اسلام و دیمو اسلام اور جمہوریت ایک دوسرے کا نقیز ہے نقیز کیا چیز ہوتی ہے کیا کہ آپ کہیں استاد عبد الو یہاں موجود ہے اور دوسرا کہتا ہے استاد عبد الوجود اس وقت یہاں پر مسجد میں موجود نہیں ہے دونوں باتیں کیسے صحیح ہو سکتی اگر استاد عبد الوزود ماشاء اللہ اللہ نے اپنی حفاظت میں رکھے اور دین پر ثابت قدم رکھے آمین اگر اس وقت اس مسجد میں اس جگہ موجود ہے تو یہ غیر موجود نہیں ہو سکتے اور اگر غیر موجود ہے تو موجود نہیں ہو سکتے بھائی دونوں میں ایک بات درست ہوگی ایک وقت میں استاد عبد المدود ایک شخص کے لیے یہ دونوں باتیں بیک وقت ایک دوسرے کی نکیز ہیں ایک دوسرے کا الٹ دونوں درست نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے اسی طرح شیخ البانی فرماتے ہیں الاسلام و اسلام و دمو اسلام آپ سارے دوست جو ہیں بس توجہ سے سنتے رہیں میری صحت پر کوئی فرق نہیں لائٹ چلی جائے یا لائٹ موجود ہے اگر آپ کی توجہ حاضر ہے تو اللہ آپ کو اور مجھے بھی سنانے کا آپ کو سننے کا وہ اجر دے گا کہ زندگی سنر جائے گی یہ باتیں معمولی باتیں نہیں انشاءاللہ یہ زندگی کے سودے ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا اس کا تقاضا کتنا بڑا ہے اس کا تقاضا اللہ کے راستے میں مارنا اور مرنا ہے معمولی بات نہیں ہے تو میرے بھائیوں شاہ الانی کہتے السلام وقت ڈیموکراسیا اسلام اور جمہوریت نقیزان یہ فتوا بھی یہاں موجود ہے ہم نے بہت تقسیم کیا اسلام اور جمہوریت ایک دوسرے کا نقیز ہے ایک دوسرے کا اس طرح نقیز ہے جس طرح عبد الوزد یہاں موجود ہے اس وقت اور عبد الوجود یہاں پر موجود نہیں ہے یہ ایک دوسرے کا الٹ ہے ایک وقت میں ایک شخص کے لیے کبھی درست نہیں ہو سکتی دونوں باتیں وہ کہتا ہے ان اسلام یا اسلام ہوگا انسلام یا اسلام ہوگا والحکم بما انزل ان اور حکم ہوگا جو اللہ نے نازل کیا ایما دیمو کراتی یا جمہوریت ہوگی وحکم حکم کا حکم کرے گا کیا خوبصورت بات کی اللہ البانی رحیم اللہ کی قبر کو نور سے بھر دیا اگر البانی سے کہیں ووٹ دلوانے کی غلطی ہوگئی تو ہم سب علماء کے ساتھ ایک سلوک نہیں کرتے ہم جانتے علماء ربانی جی کبھی کسی شبہ میں داخل ہو کر خطا کا شکار ہو رہے ہو سکتے ہیں مگر یہ کہ باقاعدہ کسی کا اوڑنا بچھونا بن جائے جمہوریت اور قبروں سے جلوس نکالنے تک پہنچ جائے اور اس کے مطالبات بھی غیر اسلامی ہوں چیف جسد کی بحالی نشا کے جمہوریت اب تو اسلام مطالبے سے بھی نکل گیا تو فرمائے چھپاؤ گے نہیں اللہ کے بندو ان کو ظاہر کرو گے سرے آؤ تو کیا ہوا پنا باز و را اپنی پیٹ کے پیچھے پھینک دیا اور بلا دیا وش تر سمانند کلیلہ اور تھوڑا مول اس دنیا کا لے لیا وہی مل حیات دنیا اللہ متا ادرو اس دنیا کی دن پر ریھ گئے اپنا مدرسہ اپنی مسجد اپنی چدراہٹ اپنے سارے کے سارے جو ہیں عزت والے معاملات وہ رہ گئے باقی دنیا کے اندر وقتی طور پر آخرت نہ بچی یہ بہت بڑا نقصان کا سودا پبلک سب یہ شرون بہت ہی برا سودا کیا ان بد نصیبوں نے بہت ہی غلط چیز خریدی ایمان کے بدلے میرے بھائیوں اس وقت بڑا سخت ٹیسٹ ٹائم آیا بڑا سخت مشکل ہے یہ وقت اس وقت حق کی بات کہنے والے تم ہوئے چراغ چند ایک ہی نظر آ رہے ہیں کوئی واقعہ کے ساتھ توحید کو نہیں جوڑتا وہ توحید جو واقعہ کے اندر اپنا کردار ادا نہیں کر رہی وہ توحید حقیقی نہیں ہے توحید واقعہ کے اندر اپنا کردار ادا کرے توحیدی کیسے فرمایا اللہ تبارک بتا رہے ہیں بک کرون ابھی فل کے یہ زمین اور آسمان کی پیدائش میں غور و تدبر کرنے والے ہیں یہ الباب ہے عقل والے ہیں کا قرون اللہ اس سے پہلے کہتے <جُنُوبِهِم> کھڑے ہو بیٹھے ہوئے ہو لیتے ہوئے ہو ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے بھائی یہ وہ مرد رجال اللہ تل تجارت بھائی رجحان ذکر اللہ وہ مرد جنہیں تجارت اور سودا خریدنا بیچنا کبھی اللہ کے ذکر سے حاصل نہیں کرتا کیا یہ ذکر یہ اللہ ہُو اللہ ہو, اللہ ہُو نہیں, نہیں یہ ذکر یہ ہے کہ وہ ہر وقت اپنے عمل سے اور اپنی زبان سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر پکا یقین ہونے کا ثبوت پیش کرتے رہتے ہیں وہ تاجر ہو تو کبھی حرام چیز نہیں خریدتے اور بیچتے وہ تاجر ہو تو اپنی چیز کا ایپ بتاتے ہیں وہ اگر مجاہد ہو تو پھر بھی کتنی مشکل کی حالت ہو معاہدہ کو پورا کرتے بدر کا میدان سجنے والا ہے آج وہ مر کا برپا ہونے والا ہے چشمے فلک نے پھر اس کا نظارہ کبھی نہ کیا آج حق و باطل کے اندر وہ ٹکراؤ ہے یہ کل حق کا وب سی لل بادلا و لو کری ہل بجری اور باطل باطل کر دے گا اللہ آج ڈوب کا ڈوب اور پانی کا پانی ہونے والا ہے آج یوم الرقان ہے اور حذیف بن جمان اور ان کے ابا دونوں کفار نے پکڑ لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ اس پر سب میں آزاد ہو رہی اچھا تو وہ دونوں کو پکڑ لیتے ہیں کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے جا رہے ہو بدر کے اندر تم ان کے ساتھ مل کر لڑو گے یہ معاہدہ کر لیتے ہیں کہ ہم مدینہ جانا چاہتے ہیں مدینہ جائیں گے ان کے ساتھ مل کر تم سے لڑیں گے بدر کے دن ہم جتنے کمزور تھے دوبارہ تاریخ اسلام میں کبھی اتنے کمزور نہ ہوئے آج بھی ہم کمزور ہیں اتنے کمزور نہیں جس بدر کے دن ہم کمزور اور جس قدر اس دن ہمیں مدد کی ضرورت تھی کبھی دوبارہ اتنی مدد کی ضرورت نہ پڑی آج ہم افراد کو ترک رہے تھے آج ہم اسلحہ کو ترس رہے تھے بدر کے دن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی بے کراری سے دعا کی کس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الحا سے دعا کی کس رقط سے دعا کی اور کیسے الفاظ کے آپ کو یاد ہو اس زمانے میں حذیفہ ملتے ہیں اور کہتے اللہ کے رسول میں آپ کی مدد کے لیے جانا چاہتا ہوں اور سارا واقعہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام وسلام مذاکر کو شریک نہیں ہونے دیتے یہ مسلم کی صحیح روایت ہے اور کہتے تم نے معاہدہ کیا تم واپس مدیلے لوٹ جاؤ تم بھی اور تمہارا باپ بھی کس قدر شاندار اسوا مبارکہ ہے اس سخت قسم کی مشکل کی گھڑی میں بھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی کے راستے پر ہی چھوڑتے یہ اللہ ہم سے مانگتا ہے قیام و تجارت کچھ بھی حالات بن جائے تھوڑے ہو یا زیادہ انفیرو خفافا فن تم خفاف ہو کم ہو یا سکالن بوڈل ہو نکلو اللہ کے راستے میں <laughs> اور اللہ کا جھنڈا لے کر نکلو شرط تو نہیں ہے کہ ضرور تم بوجل ہو کبھی کمزور ہوتے ہو کبھی بوجھل ہوتے ہو اسلحہ خوب ہوتا ہے اور خوب افباب ہوتے ہر حال میں اللہ کی توحید کا جھنڈا بلند کرنا ہے آپ کہیں گے کہ شاید جی کہہ رہا ہے کہ ہم سارے گنے اٹھا لے اور صبح سے دردر شروع کرتے ہیں ہر دِت میں یہ بھی کہہ رہا فخ اللہ مس یہ دین دین متین یہ ہمیشہ کے لیے آیا اس میں ہر ایک کے لیے عمل کرنے کا راستہ کھلا ہے اللہ ہمیں حکم دیتا ہے اس عمل کا جس کی ہم نے استطاعت ہے جس کی استطاعت میدان دعوت میں ہے وہ دعوت ننگی چٹی دعوت میں جس کی استطاعت میڈیا کے اندر ہے وہ میڈیا میں اللہ کا جھنڈا اٹھا لے جس کی استطاعت میدان تہذیب اور تمدن میں اور ثقافت میں ہے وہ ثقافت تہذیب اور تمدن میں اللہ کا جھنڈا اٹھائے اور جس کی استطاعت میدان کتال میں ہے وہ میدان کتال میں بہادری کے جوہر دکھائے اللہ کے لیے یہ سب کام کیے جائے مگر کس طرح سے ان مسلمانوں کی قیادت میں جو ہم سے پہلے امت کے اندر اپنی وفاداریوں کی داستان رقم کر چکے ہیں جو امت کا دھڑکتا ہوا دل بن چکے ہیں اپنے جہاد کی وجہ سے کلمہ حق کہنے کی وجہ سے آج انٹرنیٹ پر جن کا کلمہ حق موجود ہے اور کون سا کپار کا اعتراض ہے جس کا یہ ترکی بچن کی جواب نہیں دیتے میری مراد مجاہدین کے علماء ہے پھر آپ کہیں گے صرف وہی علماء جو عرض جہاد میں نہیں تمام وہ علماء جو کہ عرض جہاد میں ہیں اور جو شہروں میں ہیں اور جہاز کی کر موافقت اور موافقت اور اس کی مکمل طور پر حمایت کر کرنا وہ سب علماء جہادی جی اللہ کے بندو ان کا ساتھ دینا آج فرض ہے جس پر آج بھی واضح نہیں ہو رہا کہ صلیبی کون ہے ہلالی کون ہے وہ اندھا نہیں ہے اس نے جان بوجھ کر آنکھیں بند کر رکھی کیونکہ آج توحیدیوں میں کون ہاتھ پر ہے آپ یہ ضرور سوال کریں گے اس سوال سے پہلے میں یہ جواب دیتا ہوں توحیدیوں کے علاوہ تو ہم کسی کو حق پر سمجھتے ہیں جو شرک میں ہیں جن کے عقائد میں شرک ہے وہ تو ہم نے کاٹ دیے ان سے تو ہم جدا ہو گئے اور جو توحید والے ہیں اب ان کی باری آئی ان میں کئی جماعتیں کچھ تو جہاد میں ہیں اور کچھ اسی جہاد کو یہود و نسارا کی سازش کہتے ہیں بچے چپ کرو کچھ اسی جہاد کو ایجنٹی کہتے اور نہ جانے کیا کیا فساد کہتے اب کون حق پر ہے آئیے میں آپ کو بتاؤں کون حق پر ہے وہ توحیدی جماعت ہاتھ پر ہے کہ جس کے دشمن یونن نسارا ہے جس کی دشمنی میں کفر تڑپ رہا ہے اور آج امریکہ کا افغانستان کی جنگ کا لوگوں کے کہنے کے مطابق ان خبروں میں وہ پوچھ نیچ ہوتی ہے مگر بالکل غلط نہیں ہوتی کہ امریکہ کا سالانہ بجٹ افغانستان کی جنگ, جنگ کا ساٹھ ارب ڈالر ہے ڈیڑھ ارب ڈالر صرف انہوں نے پاکستان کو ادھار دینے کا وعدہ کیا اور پاکستان لیٹ, لیٹ گیا یہاں تک کہ فوج نے کہا کہ یہ بالکل ناقابل قبول ہے ان کو بھی غیرت آ جن کو پہلے غیرت نہ آ رہی تھی یہ بجٹ تو قابل قبول نہیں ہے یہ شرائط یہ لوگر والا جو بل ہے میرے بھائیو اور ساٹھ ارب ڈالر معلوم ہوا کہ اس وقت اور معلوم کیا ہوا تب اخبار شاید کوئی انکار کرنے کی ضرورت نہیں کرتا کہ پوری دنیا کے سفار کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ اس مجاہدین کو ختم کرنا ہے تو جن کا پورا کفر دشمن ہو ان کے اسلام میں شک کیا اگر وہ تو والے ہیں وہی تو وہ ہیں جن کے لیے اللہ نے ادراک کرایا نماز کی ہر رسط میں غیر آمین اگر ان غضبنا جن پر اللہ ہوا ان لوگوں کی گمراہی ختم ہونا ہوتی اور غالین میں ماہرین بننا ہوتا تو یہ آئس آج تک موجود نہ ہوتی ہر رقط میں یہ اسی لیے ہے کہ ان کی گمراہیوں سے اور ان کی قسم کے کافروں سے اور ان کی مدد کرنے والے مرتدوں سے خبردار ہو اور ان کے بارے میں کبھی غافل نہ ہونا آج دیکھ لو یہ کس کے دشمن ہیں مشرک کس کے دشمن ہے کون ہے جنہوں نے جلوس نکالے کون فرنسیں کی ہماری خان کا ایک خطرے میں ہے لے گئے ہمارے بابوں کو سوات میں ہر نکو ہوں اس بابا کو ون سرو آل اپنے علاموں کی مدد کرو وہی منظر نہیں ہوا اور کیا یہ ثابت بھی کیا انہوں نے اہل باطل ہونا کہ کہا پیر بابا کو پھر کھول دیا گیا لوگوں کی زیارت کے لیے گویا کہ شرک پھر پوری طرح سے رونق فروش ہوا تو جو شرک کے دعوے دار ہوں اور صرف کا جھنڈا جو ہے بلند کرنے والے ہوں ان کا مقابلہ تو عیدیوں سے کرتے ہوں ہاں یہ یاد رہے کہ میں ان توحید پہ جھنڈا اٹھانے والوں کو تقدس نہیں دے رہا وہ مقدس نہیں ہے کہ ان کی کوئی فطا فتح نہیں ان میں کئی عقطہ ہو سکتی ہے بلا بھی ہو سکتی ہے خلاف سنت بھی کئی کام ہو سکتے ان کی کئی پالیسیاں بھی غلط ہو سکتی غلطی سے ان سے معصوم بھی قدر ہو سکتے ہیں نیت کے ساتھ نہیں کیونکہ میں انہیں اپنے اوپر گمان کرتا ہوں یہ قرآن کا ایک فارمولہ ہے سم اتمو جنرل بھی انفیم خیرا کالو جب عائشہ پر بہتان سنا لوگوں نے سدی کا رضی اللہ تعالی عنہ ام المنی کہ ماضل استفصل اللہ, اللہ، نے بدکاری کی تو مومنوں نے اپنے اوپر کیوں نہ گمان کیا ایک صحابی گھر میں گیا اپنی بیوی کو کہنے لگا تو اس طرح پیچھے رہ جائے جیسے آشہ رہ گئی تھی رضی اللہ تعالی انہا اب صفوان کے ساتھ آئے میں تیرے اوپر کبھی شک نہیں کر سکتا میں ام المنی پر شک کروں کیا خوبصورت انداز ہے کیا آپ سوچ سکتے ہیں ہم گناگار سے مسلمان ہیں یہاں مسجدوں میں محفوظ ہو کر مدد بات کر رہے ہیں اور وہ جو ہر وقت عرض کتاب پہ ہیں جن کے اوپر آسمان سے بھی آگ برکھائی جا رہی ہے جن کے بچے کاٹ دیے گئے جن کی عورتیں اتنی بےوا ہوئی کہ ڈھیر لگ گئے جن کے جوان ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں جن کے کھانے پینے کے لیے رمضان تک بھی کچھ نہ تھا جن کے گھر توڑ دیے گئے جن کے سجے ہوئے بات سواد جیسی دلہن وہ برباد کر دی گئی اس کا تمام سوہ اجاڑ دیا گیا پھل درختوں کے نیچے پڑے ہوئے گل سڑ گئے اور لاکھوں کروڑوں اور ابو کا نقصان ہوا وہ بیچارے کیا یہ سوچیں کہ جب میں نہیں سوچ سکتا کہ کسی بیش بیش بیش معصوم کو قتل کروں کافر کا بچہ کیوں کیا میں اسے اپنی کار کے نیچے دے سکتا ہوں کہ کافر کا بچہ اسے کچل دو میں تو اپنے بارے میں یہ سوچ نہیں سکتا کہ میں مر کر بھی ایسا کروں گا تو ان کے بارے میں سوچوں جن کا ایمان مجھ سے کہیں زیادہ ہے جو یہود اور نسارا کے سامنے سیشا پلائی دیوار بن کر اس درس کو جاری رکھنے کا باعث بنے ہوئے واللہ ورنہ یہ لوگ فارغ ہو جائے ان سے تو یہ ہماری خبر لینے کے لیے کچھ دیر نہ لگائے ان سے کوئی خیال کی امید وہی رکھے گا جو تعاون کی پہچان نہیں رکھتا تعاون اسے کہتے ذمہ <زِمَّة> جو مومن کے بارے میں نہ کسی آہد کا خیال کرتا ہے نہ کبھی کسی رشتہ داری کا خیال کرتا ہے بس اسی پر اکتفا کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو کہیں سنی بات میں سے ہاق بات کو ایمان بنانے اس پر جم جانے اور کسی پر جمے رہنے کی توقع فرمائے آمین اور ہماری روح اس حال میں پرواز ہو کہ اللہ کے علاح واحد ہونے پر ہم راضی ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی اور واحد رحمہ ہونے پر ہم مکمل مطمئن ہوں اور شریعت اسلامیہ کے علاوہ ہر راستے کو ہلاکت کا راستہ سمجھنے کا ہمیں یقین کامل حاصل ہو جائے آمین یا رب العالمین یا ارحم ارحمر یا وقول